بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بیٹے کو نصیحت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ نے ان کو نصیحت کی کہ بیٹا رات بھر نہ سوتے رہا کرو رات کا زیادہ حصہ نیند میں گزار دینا قیامت کے دن انسان کو اچھے کاموں سے محتاج بنا دیتا ہے حدیث حضرت سلیمان علیہ السلام نے ماں کی نصیحت گرہ میں باندھ لی پھر کبھی آپ پوری رات نہیں سوئے آپ رات کا ایک حصہ اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے بڑے ہوئے تو اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنا نبی بنایا اور بادشاہت بھی دی اللہ نے جنو اور ہوا کو بھی آپ کا تابے دار بنا دیا تھا آپ جانوروں کی بولیاں بھی سمجھ لیتے تھے یہ سب اللہ کا فضل تھا وہ جسے جو چاہے دے